رحمٰن الرحمن الم الحمد اللہ رب العلمین واشد اللہ وحد اللہ لا شریق لا واشد ان محمد و بعد معزد ناظرین و مشاہدین وسام عین الحمد اللہ اللہ کے فضل و کرم سے عرب عین کے کی شرح مسلسل اس چینل سے آپ کے سامنے کی جا رہی ہے آج اس کی چودہویں نششت ہے میں اس نششت میں اس پروگرام میں تہ دل سے آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں خاص طور سے ہمارے معزز مہمان شیخ محترم فضرت الشیخ ابو زہ ظمیر حفظہ اللہ کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اور لگاتار ہر جمعہ کو عرب ان نویہ جو حدیث پر مشتمل ایک بہت ہی مشہور اور مالیکت العرا تصنیف ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی لگاتار شرح کر رہے ہیں میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ اپنے علم سے ہمیں نوازیں اور درس کا آغاز فرمائیں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جمع سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق بخش آمین ہم شیخ محترم کے علم و عمر و برکت کی دعا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ کا آغاز فرمائیں اور ہم سب کو مستفید فرمائیں جزاکم اللہ خیر السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قابلت ام شيخ محترم شیخ محمد مختار مدنی حفظه الله دیگر اهله علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں الرباون نوویہ کی حدیث نمبر تیس کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ایک بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں اسلام کے احکام کے بنیادی قواعد کو بیان کیا گیا ہے بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث جوام الکلم سے ہے ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم الفاظ میں بہت ساری باتیں سمیٹ لی ہیں لہٰذا آج اس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس میں بتائی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ درس کا آغاز کرنے سے پہلے اور شرح کا آغاز کرنے سے پہلے حدیث کے مطن کا ایک مرتبہ اعادہ کر لیا جائے عن ابی ثعلبتا الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی الله عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله عز وجل فرض فرائضا فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها حرما اشیا فلا تنکو سقت اشیا رحمتم غیرانی فلا تبحت ون حدیث روا رقطنی وغیر امام النوی رحم اللہ فرماتے ہیں حدیث نمبر تیس پر ابو صاحل الخشانی جرسوم ابن ناشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض فرائض مقرر کیے ہیں لہذا تم ان فرائض کو ضائع نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے بعض حدیں مقرر کی ہیں تو تم ان حدوں کو پار نہ کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے لہذا تم ان کا ارتکاب نہ کرنا و سکھت عائن اشیا اور رحمت القم غیر نسیان اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے سکوت کیا ہے بطور رحمت بھول کر نہیں فلاں تو ان کی کھود کرید میں نہ پڑو امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور اسے دار قطنی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے اس حدیث کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا ہے لہٰذا ان فرائز کا اہتمام کرنا یہ دین میں سب سے اہم چیز ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کچھ حدود ہیں اس کے بعد محرمات ہیں اس کے بعد سکوت کی ہوئی مسکوت ہو جس کو ہم کہیں گے ایسی چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں تفصیل آگے ہم دیکھیں گے پہلی چیز جو ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض کیا ہے تو تم ان فرائض کو ضائع نہ کرو پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرائض کیا ہے تو بعض فرائض قرآن میں ہیں اور بعض فرائض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فرض اور واجب میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے بس اصطلاحی فرق ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم دونوں لازم ہوتے ہیں لہذا قرآن میں آئی ہوئی بات اور حدیث میں آئی ہوئی بات دونوں حکم اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنا لازم ہوتا ہے اسے چاہے آپ فرض کہیں یا واجب کہیں ایک ہی بات ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان اللہ عز و جل فارض فرائض فلا اللہ نے بعض چیزیں بعض فرائض مقرر کیے ہیں بعض چیزوں کو تم پہ فرض کیا ہے فلا تو تم اوہا ہرگز بھی ضائع نہ کرو فرائض کا ضائع کرنا کیا ہے اس سلسلے میں ملہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا تدا کیسے اس کو ضائع کیسے کرے گا فرماتے ہیں بتھر ہا او بتھر کی شروتی و او بن آئے کی او بل والغرور کہتے ہیں اس کا ضائع کرنا اللہ کے کی فرائض کیسے ضائع کر سکتا ہے ایک کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے فرائض کو ضائع نہ کریں تو ایک آدمی کیسے ضائع کرے گا کہتے ہیں نمبر ایک بیتر سرے سے ان فرائض کو چھوڑ ہی دے ان کو ادا ہی نہ کرے یہ بھی فرائز کا ضائع کرنا ہے مثلا رمضان کے روزے ہیں آدمی روزہ رکھے ہی نہیں یا اسی طرح سے نمازیں ہیں ان کو ادا ہی نہ کرے یا حج اس پر فرض کیا ہے اس کو ادا ہی نہ کرے تو سرے سے انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا یہ بھی ضائع کرنا ہے انکار کر دینا تو آدمی کو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے بتر کی ہراسن او بتر کی شروعی و ارکانی ہ دوسری صورت ضائع کرنے کی یہ ہے کہ آدمی ان اعمال کو ادا تو کریں لیکن اس کی شروط اور اس کے ارکان کو ادا نہ کریں جیسے نماز مثلا نماز پڑھیں لیکن نماز میں وضو ڈھنگ سے نہ کرے یا پھر نماز کے جو ارکان ہیں رکو سوجود ہیں ان کو ٹھیک سے ادا نہ کرے تو یہ بھی فرض کو ضائع کرنا ہوا ادا تو کر رہا ہے لیکن اس کے شروط اور اس کے ارکان کو ادا نہیں کرتا ہے صحیح سے ادا نہیں کرتا یا پھر سرے سے چھوڑ دیتا ہے یا پھر تیسری صورت او و ریا او اجبی و یا پھر اس صورت سے بھی اس کو ضائع کرنا ہے کہ عمل ٹھیک سے ادا کر لیا لیکن ظاہری طور پر عمل کو صحیح کیا باطنی طور پر با صفات ایسی اس کے اندر تھی اس عمل کی ادائیگی کے ساتھ کہ اس صفت کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو گیا مثلا ایک آدمی نماز ادا کریں اس کی شروط ادا کریں اس کے ارکان ادا کریں اس اعتبار سے کہ ظاہری اعتبار سے ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن دل کے اندر دکھاوا ہے یہ عمل ادا کرنے کے بعد لوگوں کی تعریف کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور سونا کے ذریعے سے یا پھر ایک آدمی گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے یا دھوکے میں پڑا ہوا ہے تو اس اعتبار سے بھی اپنے امال کو برباد کر دیتا ہے ایک آدمی یعنی اپنے عمل پر ناز کرے کہ دیکھو میں اتنا نمازی ہوں میں فلاؤں اس اعتبار سے بھی عمل کو ضائع کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائز کے ضیاء اس کے ضائع کرنے کے اسباب اور اس کے طریقے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے ایک آدمی کوئی بھی عمل ادا کرے سنت کے مطابق ادا کریں اس کے شروع اس کے ارکان و واجبات جو بھی ہیں ان کو ادا کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے باتین میں اخلاص توادو خشیت و لاہیت بھی پیدا کریں تاکہ وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے وہ ضائع نہ ہو تو یہ پہلا حکم ہے کہ اللہ تعالی نے بعض فرائض مقرر کیے انہیں ضائع مت کرو تو اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں فلاد یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اہل قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک چیزیں کہ اللہ نے حکم دیا اس کو کرو چیزیں اللہ نے منع کیا مت کرو اس میں اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنا اور زیادہ یعنی اس فرض کو ترک کرنا زیادہ سنگین ہے محرم کے ارتکاب سے اگرچہ دونوں بھی غلط ہیں دونوں بھی گناہ ہیں لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا اہتمام کرنا یہ بہت اہم ہے اور اس کا توڑنا بہت سنگین ہے اس کی مثال میں علماء نے پیش کیا دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو پرشتوں کے ساتھ تو اس کے لیے امر تھا ان کے لیے نہیں تھی لیکن ابلیس نے اس امر کو توڑا اللہ کے حکم کو توڑا اور اس کا انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا آدم علیہ السلام سے بھی اس معاملے میں لغزش ہوئی اور جس پیڑ سے منع کیا گیا تھا وہ اس کے پاس گئے اس کا پھل بھی کھایا لیکن پھر انہیں رجوع کا موقع ملا انہوں نے توبہ کی اپنی بیوی کے ساتھ میں اور اللہ نے توبہ قبول کی بلکہ اللہ ہی نے توبہ کی تلقین ان کو کی تو آدم و میں رب کریمات تو یہاں یہ بتایا اہل علم ابن قیم نے الفوائد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا یہ بہت ضروری بعض اوقات منہیات جتنی ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس میں نفس کی اس کی طرف رغبت ہوتی ہے اور ایک بڑا امتحان اس میں ہوتا ہے اور لغزش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں کیا مسئلہ ہے اس میں اللہ کی تعظیم میں کمی ہی کی وجہ سے آدمی اس کو ترک کرتا ہے لہٰذا یہ بات بھی ایک یاد رکھنے کی ضمن میں ہے. وہ حد حدود فلا تعتدوہا اور اللہ تعالی نے اب دوسری چیز پہلی چیز آئی فرائض کا اہتمام دو وہ حد حدود فلاں تعتدوہ اللہ تعالی نے بعض حدیں مقرر کی ہیں انہیں پھلانگو مت ان انہیں پار نہ کرو ان کو پار کر کے پلانگ کے آگے مت پڑو تو یہ دوسرا حکم ہے کہ اللہ کی حدود کا التظام کرنا انہیں پھلانگنا نہیں یہ حدیث بہت جام ہے اور بڑی حدیث ہے متن کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے بعض لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل بھی پڑ سکتا ہے اس لیے کہ اصطلاحات اس میں بہت ساری آئیں گی لیکن ظاہر بات ہے کہ علم میں ایک ہی آسان آسان ہی آتا رہا ہے سب نہیں ہونا چاہیے بلکہ تھوڑا آگے کی چیزیں بھی سیکھنا چاہیے حد میں حدود میں تین چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں تو ان حدوں کو پلانگو مت یا ان حدوں کے معاملے میں ابتدا مت کرو ادوان کے شکار نہ ہو جاؤ سرکشی نہ کرو یہ بھی معنی اس میں ہوتے ہیں حدیں کیا ہیں حدوں کے بارے میں علماء نے تین باتیں کہی ہیں اور زمدن کچھ اور باتیں بھی آئیں گی نمبر ایک حدوں کے بارے میں پہلی بات یہ کہ جنہیں حد کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی محرمات ہیں بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں یعنی بعض چیزوں کو منع کیا اس کے پار مت جاؤ تو وہ حد ہوئی اور اس کا پار کرنا حرام ہوا وہ محرمات ہوئی ایک قول علماء کا یہ ہے. نمبر دو. اس سے مراد عقوبات ہیں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض گناہوں پر بعض سزائیں مقرر کی ہے جیسے زینا کی سزا کوڑے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہے تو رجم ہے یا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو یہ حدیں ہیں تو یہ شرعی سزائیں مراد ہیں تو حد سے مراد شرح سزابی ہوتی ہے نمبر تین مشروع اور مباح کا دائرہ اللہ نے جو طے کر دیا ہے وہ چیز حد ہے اس کے باہر نہیں جانا ہے اس کی تفصیل ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اس کے بعد تو یہ تین باتیں ہیں ایک تو مشروعات اور مباحات کا دائرہ کہ جس چیز کا طریقہ اللہ نے جو بتا دیا جو حکم دے دیا اللہ نے اس حکم سے ہٹ کے کچھ کرنا نہیں ہے جس چیز کو اللہ نے جائز رکھا ہے اس کے پار حرام ہے تو اس کے پار نہیں جانا ہے, جائز میں ہی جینا ہے یہ حدیں ہوئی ایک قول یہ ہے دوسرا حرام چیزوں کا احتکاب وہ حرام چیزیں بھی جو ہیں حدود ہیں وہ حدیں ہیں ایک قول یہ بھی علماء کا ہے تیسری چیز جو حرام عمل کرنے پر گناہ پر بعض گناہوں پر ہر گناہ پر سزا نہیں ہے لیکن بعض گناہوں پر اللہ نے سزائیں رکھی ہیں تو ان سزاؤں کو بھی حد کہا جاتا ہے ان کو نافذ کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کے معاملے میں بھی اعتداد جائز نہیں ہے۔ ائیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب النیهہ فی غریب الحدیث والاثر میں کہتے ہیں وا اصل الحد المنع والفصل بین الشیئين کہتے ہیں کہ حد کی اصل کیا ہے ڈکشنری میں ڈھونڈنے تو یہ اس کے मीनिंग کیا نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی اصل یہ اس کا اصل मीनिंग ہے منا حد کے معنی منا کے ہوتے ہیں والفصل بين شيئين دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز کو حد کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان الگ دونوں کو رکھنے والی چیز کو حد کہتے ہیں کہتے ہیں فكان حدود فصلت بين والحرام گویا کہ حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ حدود و شرعی شریعت میں جو ہد مقرر ہیں یہ حلال اور حرام کے درمیان فاصلہ کرتی ہیں تفصیل کرتی ہیں ان کو الگ کرتی ہیں فصیل قائم کرتی ہیں ہد فمین ہا مالا یوکربو کلفوا حش کہتے <الْمُحرَّمَة> کہتے ان میں سے بعض حدیں وہ ہیں کہ جن کے قریب نہیں جانا ہے جیسے کہ حرام فحش چیزیں ایسی چیزیں جو فحش ہیں حرام ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے تو یہ ممنوعات ہیں منع چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرم او کا حدود اللہ فلا فرم... تقربہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب بھی مت جاؤ تو جو حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہوا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں واقع ہونے پر ان میں واقع ہو سکتے ہو تو وہ جو چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں حرام میں جانے سے تو یہ حدود ہیں ان کی رعایت کرو تضویج الربا کہتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے پار نہیں جانا ہے وہ حد ہیں جیسے میراث ہے میراث میں ہر ایک کا حق اللہ تعالیٰ نے جائیداد میں مقرر کیا ہے اس کے بارے میں سرکشی نہیں کرنا ہے حد پار نہیں کرنا ہے بیٹے اپنے حق سے زیادہ نہ لیں بیٹیاں اپنے حق سے زیادہ نہ لیں تو اعتدا اس میں اس کا حق اس کو اس کا حق اس کو طے شدہ ہیں اس کے پار نہیں جانا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرنا ہے جیسا ہے اس کو حد اس کی مقدار اس کو باقی رکھنا ہے یا اسی طرح سے نکاح ہے چار نکاح اللہ تعالیٰ نے مشروع کیے ہیں اب چار سے آگے جانا پانچواں نکاح کرنا ایک ساتھ پانچ بیویاں نکاح میں رکھنا یہ کیا ہے اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو پار کرنا ہے تو یہ بات انہایا میں ابن الفی رحم اللہ نے کہی ہے تو اب یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اور ان چیزوں کے قریب جانا یہ حدوں کو پار کرنا ہے یا حدوں کے یعنی کا حدود اللہ فلا تقربوها ان کے قریب جانے سے منع کیا ہے بعض چیزوں میں فلا تعتدوها کا لفظ ہے ان کے ان کے پار نہ جاؤ یعنی مراد وہ چیزیں ہیں کہ جہاں اللہ نے مباح کا ایک حد اور دائرہ رکھا اس کے پار مت جاؤ چار نکاح تک چلے گا چار کے پار نہیں چلے گا تو جو اللہ نے جائز رکھا ہے وہ حد ہے اس کے پار پانچواں نکاح یہ حد کو پار کرنا ہوا جو میراث میں جتنی حدود ہیں وہ حد ہے اس سے زیادہ کرنا اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا یہ حدوں کو پار کرنا یا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا جو طے کرنے والا ہے جو بانٹنے والا ہے وہ حق سے زیادہ دے اور اس کا حق مار لے اللہ تعالی کی حدوں کو پار کرنا ہوا اس تعلق سے ایک بات جیسے آگے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو پار مت کرو اور اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب مت کرو تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدود اور محرمات دونوں الگ چیزیں ہیں اگر ایک ہی ہوتی تو کیا تکرار ہے یہاں پر کہ پہلی بات کی بات پھر دوسری بات آ رہی حرام چیزوں میں مت جاؤ اور حرام چیزیں مت کرو دو دو باتیں الگ ہیں تو کیا حدود اور محرمات الگ الگ ہیں بلا شبہ الگ ہیں اس لیے کہ ایک حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی, مثلاً صراط اللہ تعالی نے سرات مستقیم کی مثال بیان کی ہے سراتی سوران ایک راستے کی طرح ہے وہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم اور سراط مستقیم کے دائیں بائیں دونوں جانب دو دیواریں ہیں سور دیوار کو کہتے ہیں جس کے آر پار مطلب بیچ میں دیوار ہوتی ہے تو دو دیواریں ہیں وہ فیما ابوابطن وا بھیر کہتے ہیں کہ وہ جو دیواریں ہیں دونوں ان دونوں دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں یعنی ان کو یعنی دروازے جو ہیں اس طرح سے بنا ہوا ہے اور اس کے لیے پٹ نہیں ہے اس کو بھیڑ یعنی بند کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے مرخہ اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں پردے لٹکے ہوئے ہیں ڈالے ہوئے ہیں وہ آل اباب سوراط اور اس سیدھے راستے کے بالکل دروازے پر یا ابتدا میں ایک دائی ہے جو کہتا ہے پکارنے والا پکارتا ہے یقول سب کے سب صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ ولا توجو اور پکارنے والا پکارتا ہے کہتا ہے دائیں بائیں ٹیڑے مت جاؤ ان ید سرات اور اس سرات پر اس راستے پر بھی ایک اور پکارنے والا ہے۔ ایک تو سرات مستقیم میں داخل ہوتے وقت دروازے پر ایک ہے اور دوسرا اس سرات مستقیم پر چلتے وقت اس سرات مستقیم پر بھی ایک پکارنے والا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں وداع يدعو من فوق الصراط فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه فن کا ان تفت ہو تلج ہو وہ پکارنے والا جو سرات پر ہے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس راستے پر چلتے ہوئے کسی دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جو سارے دروازے ہیں ان میں سے پردہ اٹا کے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ پکار کے کہتا ہے جو سرات پر ہے کہتا برا ہو تیرا بربادی ہے تیرے لیے مت کھول اس دروازے کو اس پردے کو ہٹا کے دروازہ مت کھول فن کا ان تفتہ ہو ہو اگر تم نے وہ پردہ ہٹایا تو دروازے میں داخل ہو جائے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری مثال کو کیا مثال تھی سیدھا راستہ ہے دائیں بائیں دو دروازے ہیں دیواریں ہیں دیواروں میں دروازے کھلے ہیں لیکن کھلے دروازوں پر پردے ہیں سرات پر داخل ہوتے وقت جو دروازہ ہے اس پرے پکارنے والا ہے اور داخل ہونے کے بعد صراط مستقیم پر ایک والا ہے پہلا کہتا ہے سیدھے جاؤ, دائیں بائیں مڑو مت. اور جب کوئی آدمی جاتا مڑنے لگتا ہے دروازے کی طرف جانے لگتا ہے پردہ ہٹانے لگتا ہے دوسرا والا پکار کے کہتا ہے مت پردہ مت ہٹا دروازہ کھولنے کی کوشش مت کر ہٹائے گا پردہ جائے گا داخل ہو جائے گا کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو سمجھایا آپ نے فرمایا سرات و الاسلام وہ جو سراط ہیں وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام ہے وہ سورا نے حدود اللہ تعالی اور وہ جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں جائز دیوار تک جا سکتا ہے دروازے میں نہیں جا سکتا ہے وہ جو دیواریں ہیں جو روک کے رکھنے والی ہیں وہاں وہاں تک جا سکتا ہے دیوار تک ٹھیک ہے دروازے میں نہیں جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ سورا حدود اللہ تعالیٰ والأبواب محارم اللہ تعالی لیکن وہ جو کھلے دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محارم جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے وہ سارے ایسے کام ہے اور کتاب اللہ وہ جو بالکل یعنی شروعات میں ابتدا میں اس راستے کے سرات مستقیم کے جو پکارنے والا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ قرآن ہے والداع من فوقي وَا اور جو سرات پر جو داعی ہے پکارنے والا ہے راستے پر فرماتے ہیں واعظ اللہ فی قلب كل مُسلمين. وہ جو راستے پر پکارنے والا ہے جو پردہ ہٹاتے وقت پکارتا اس کو مت کرے سا وہ واعظ ہیں جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے النفس اللوامہ اس کو کہیں یا وہ فرشتہ جو دل میں اس کے بات ڈالتا ہے خیر کی اور اس کو تنبیہ کرتا ہے تو یہ تین باتیں یہ، یہ، یہ، یہ ساری باتیں سرات اور اس میں اور دیواریں اور اوروازے ہیں یہ تینوں باتیں یہاں پر ہم کو بتائے گی اسلام ہے حدود ہیں اور محرمات ہیں امام احمد نے اور امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا اور یہ حدیث سید سیل جامع صغیر حدیث نمبر 3887 تو اس سے بھی اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ دیوارے حدود ہیں اور وہ دروازے جن میں سے داخل ہو سکتا ہے آدمی وہ محرمات ہیں تو یہ دو الگ چیزیں ہیں یہ دو الگ چیزیں ہیں ابن رجب الحمد اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ عن بها جملة ما ہی ابن رجب الحم اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جو حدیں یہاں پر حدیث میں جو حدوں کا ذکر آیا ہے حدوں کو پار مت کرو یہ وہ جائز چیزیں ہیں جن میں اجازت ہم کو دی گئی کہ تم کر سکتے ہو سوا ان کا نا طریق ال وجوبی اول ندبی اول کرنے کے کام تین طرح کے ہوتے ہیں یا تو کرنا لازم ہے یا تو کرنا بہتر ہے یا کہنا جائ... کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں یہ کرنے کے کام ہے یہ حدود ہیں تو ان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ نے جو فراز مکر کیے لازمات لوازمات ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں اور جن کی ترغیب دی گئی وہ بھی آتے ہیں اور جن کو جائز رکھا ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں وہ احتاطہ لکھا کا بھی ماں نہ اور انہیں پھلانگنا ان کے پار کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی جو اللہ نے حد رکھی ہے اس کو پار کر کے منع میں داخل ہو جائے جیسے میں نے مثال کے طور پر بتایا چار نکاح ہیں تو چار کو پار کر کے پانچواں کر دے ایک ساتھ یا جتنی بھی حدیں اللہ نے رکھی ہیں انہیں پار کر کے آدمی آگے جائے اور اپنی طرف سے دین میں بڑھا دے جس کو منع کیا گیا تھا یہ جی حد رکھی گئی تھی حد کو حد کو پار کر لے کم اقال وتیل کا حدود اللہ و میت حدود اللہ فقط اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں تو جو اللہ کی حدوں کو پار کر جائیں اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا المراد ممت القاغ امر اللہ <فِيهِ> یہ طلاق کے ضمن میں اللہ نے کہا ہے کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے جہاں تک اجازت ہے اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے غلط طریقے سے طلاق دے دے یہ کیا ہے اللہ کی حد کو پار کرنا ہے یہ اللہ کی حد کو پار کرنا ہے جامع العلوم میں یہ بات ابن رجب الرحم اللہ نے فرمائی ہے ملا علی قاری نے یہاں پر حدیث کے ذمن میں ایک اور بات کہی جو قابل غور ہے ان کے قول کے مطابق یہاں جو حدود ہیں وہ حرام اور حلال کے درمیان وہ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آدمی کو کلیر معلوم نہیں ہے اور حدیث رائی میں اس سے پہلے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مین ستوری العمور غیر المبین المسما تو بے شبہ شبہ تھی المعبر انہا بحول الحما فلحدیف المشہ کہتے یہ جو دروازے ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں دیواروں کے ساتھ دروازے دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہتے اس سے مراد وہ مشتبہ امور ہیں جن کے بارے میں کلیرٹی کے ساتھ میں وضاحت کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے ابھی فیصلہ تحقیق کے بعد آنا باقی ہے تو کہتے یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں اسی لیے ہیں کہ معلوم نہیں ابھی حلال ہے کہ حرام ہے اگر پردہ ہٹائے گا تو یہ آدمی ہو سکتا ہے رغبت کی وجہ سے تما کی وجہ سے یا چاہت کی کھینچنے کی وجہ سے اس میں چلا جائے تو یہ جو پردے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مشتبہ امور ہیں جو ان دیواروں میں جو دروازے بنے ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں یہ مشکوک چیزیں ہیں اگر مشکوک اور مشتبہ میں داخل ہوگا حرام میں بھی داخل ہو جائے گا تو یہ بات بھی ملا علی قاری نے کہی ہے حدود میں ایک اور معنی جو اہل علم نے کہا ہے وہ حدود شرح سزائیں ہیں تو پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ اللہ تعالی نے شرع قواعد جو رکھے ہیں اعمال میں حدود جو رکھی ہیں چاہے وہ میراث ہو طلاق ہو نکاح ہو یا اسی طرح سے دوسرے احکام ہو رمضان کے روزے کا معاملہ ہو یا حج کے احکام ہو ان اللہ رب العالمین نے با چیزوں کو طے کر دیا ہے یہ کر سکتے ہیں یہ کرنا ہے ان میں حدیں پار کر جانا حدیں پار کرنا ہے تو یہاں پر ابتدا جو کہا گیا حدیں پار کرنا یہی مراد ہے نمبر دو یہاں پر جو ہے شرع سزائیں بھی مراد اس میں کہ اللہ رب العالمین نے بعض گناہوں کی بعد سزائیں مقرر کی ہیں ان سزاؤں کے بارے میں اتحدہ دو اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے ان سزاؤں کے اندر کمی زیادتی کی جائیں ان کے اندر تبدیلیاں کی جائیں یہ بھی اتحدہ ہے اور یہ بھی اتداء ہے کہ ان سزاؤں کے سلسلے میں یعنی جس کو سزا ملنی ہے اس کو سزا نہ دی جائے اور حدوں کو اس سے ہٹا دیا جائے جبکہ حد کا حد اس پر قائم ہو چکی ہے ان کا نفاذ نہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح سزاؤں کے بارے میں حدود کے بارے میں کہا اقامت حد حد من حد من حدود اللہ خیر مت علی فی بلاد اللہ اللہ کے حدود میں سے شرعی سزاؤں میں سے کسی سزا کو قائم کرنا اللہ تعالی کے علاقوں میں سے اللہ کے بلاد میں سے اسلامی ممالک میں ان کو قائم کرنا چالیس دن چالیس رات بارش ہونے سے بھی بہتر ہے بارش کتنی بڑی نعمت سے سارا معاملہ اکانومی کا اس پر ٹکا ہوتا ہے لیکن شرعی سزا کو نافذ کرنا یہ یعنی چالیس دن بارش برسنے سے بھی بہتر ہے امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اعتداء کیسے ہوگی حدود میں کہا کہ اقیم حدود اللہ تعالیٰ فی البعید والقریب وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِاللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمْ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کی حدیں قائم کرو دور والے ہوں یا قریب والے ہوں اور اللہ کی حدیں قائم کرنے میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں رکاوٹ نہ بنے یعنی آ... رشتہ دار ہیں تو سزا نہیں دی کوئی جج ہے مثلا رشتہ دار ہے تو سزا نہیں دی ہاں کوئی دشمن ہے تو سزا نافذ کر لی اجنبی ہے یا چھوٹے قبیلے کا ہے تو اس پہ سزا ڈال دی لیکن کوئی بڑے قبیلے کا تو سزا اس پر نہیں تو اس طرح سے اگر حدود کے قیام میں کیا جائے تو یہ بھی اعتدا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا شریف النفس جو دیندار نیک طباہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہو ہاں مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کر بیٹھیں جن میں حدیں قائم ہوتی ہیں حد کے بارے میں ان کے لیے رخصت کا پہلو نہیں ہوتا ہے حد تو شرعی سزا تو اس پر نافذ ہو کر رہے گی جب سارے معاملات ثابت ہو جائیں اس کو بھی امام احمد اور ابوداؤد نے اور امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے سیل جامع صغیر میں دونوں حدیثیں موجود ہیں تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی حدیں ایک تو وہ جائز چیزیں ہیں جن کے پار نہیں جانا ہے آخر تک وہاں کر سکتے ہیں بس اس کے آگے نہیں تو یہ اللہ کی حدیں ایک معنی یہ ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جو شرح سزائے رکھی ہیں ان کو بھی نافذ کرنا چاہیے ان کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے دونوں باتیں اس حدیث سے ملتی ہیں نمبر تین تیسری چیز کیا ہے وہ ہر رما اشیا فلاں تیسری چیز اور اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے فلاں تو تم ان حرام چیزوں میں داخل نہ ہو تم ان حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کرو ان حرام چیزوں میں نہ جا پڑو ان حرام کاموں کو نہ کرو چاہے وہ کھانا پینا لباس وغیرہ کی چیزیں ہوں یا پھر وہ عمل کے اعتبار سے حرام ہو تو حرام چیزوں کو نہ کرو حرام نہ کھاؤ حرام نہ پہنو حرام چیزیں حرام عمل نہ کرو تو وہ حرم اشیاء فلا تنتا کوہا بعض چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے لہٰذا ان کا تم ارتکاب نہ کرو شیخ صالح عال شیخ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ اے حرم اشیاء اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حرام چیزیں بہت تھوڑی ہیں یعنی اللہ نے ساری چیزوں کو حرام نہیں کر دیا یا بہت ساری چیزوں کو حرام نہیں کیا بعض چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے تو مت جاؤ ان میں مت ارتکاب کرو ان کا حلال کے مقابلے میں حرام بہت تھوڑا ہے بہت کم چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ورنہ عام طور سے عام قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں لیکن انسان کی طبیعت عجیب ہے کہ وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے پانی پینا حلال ہے شربت ہے کتنے سارے پھلوں کا جوس اس کے لیے حلال ہے پی سکتا ہوں لیکن اس کے لیے شراب کیا ہے خمر اس کے لیے حرام ہے لیکن پینے کے لیے شربت کئیوں قسم کے شربت ہے اس کے لیے مشروبات بہت سارے ہیں جو حلال ہیں اس کے لیے لیکن حرام کیا ہے خمر حرام اس کے لیے لیکن انسان عجیب ہے کہ سارے شربت چھوڑ کے وہ کیا کرتا ہے شراب پیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یوفید ان کلیلہ لباس کتنے قسم کے کپڑے ہیں حلال ہے پہن سکتا ہے لیکن مردوں کے لیے ریشم حرام ہے اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں آمال ہیں بہت کچھ اس کے لیے کرنا حلال ہے بعض چیزیں اس کے لئے حرام ہیں تو حرام چیزیں ان کی مقدار حلال کے مقابلے میں بہت کم ہیں تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت تھوڑا اللہ نے حلال کیا اور بہت زیادہ حرام کر دیا ہے بہت تنگ ہو گیا ہمارے لیے نہیں حلال بہت وسیع ہے اور حرام مقرر ہے اور جس کو بیان کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم انت وزوجك الجنة اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں جنت میں رہو وَقُلَا مِنْ رَغَدًا شئتما اور تم دونوں بے روک ٹوک جہاں سے جی چاہیں کھاؤ تقربہ فتح اور ہاں اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے پیڑ سے کھانا ہے کون کون سے پھل کھانا ہے اس کی تعین نہیں کی جہاں سے جی چاہے بے روک کھاؤ پوری جنت میں جہاں سے بھی چاہے کھاؤ ہاں اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا تو حرام متعین ہوتا ہے اس میں قاعدہ علماء نے ذکر کیا حلال عام ہے سب حلال ہے اس لیے ہر ہر پیڑ کا نام نہیں بتایا جہاں سے تمہارا جی چاہے جنت میں سے کھاؤ ہاں جس پیڑ سے نہیں کھانا ہے وہ سپیسیفک ہے یہ متعین ہے اس پیڑ کے قریب بھی مت جاؤ اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے ولا تقربہ کہ اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا کیوں قریب جاؤ گے تو اس میں تمہارے لیے لغزش کے امکانات ہیں ممکن ہے پاؤں پھسل جائے اور تم کھا لو تو حرام کے قریب بھی نہیں جانا ارتکاب بعد کی چیز ہے لیکن قریب بھی نہیں جانا ہے تو کہا کہ یہاں پر سارے جو بھی پھل ہیں کھا سکتے ہو لیکن اس پیڑ کے قریب مت جاؤ اس وقت البقر ہمیں آیت نمبر 35 ہے تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حلال وسیع ہے لیکن حرام متعین ہے وہ محدود ہے اور انسان کا امتحان جو جنت میں تھا وہ دنیا میں بھی ہے اس کا وہی امتحان ہے جو جنت میں تھا اب یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی وہ یہ کہ یہاں پر حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ اللہ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے تو تم ان کا ارتکاب مت کرو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ کیا صرف اللہ کے حرام کردہ کو ہم مانیں گے جو قرآن میں ہیں یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حدیث میں حرام قرار دیتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے اس کا اس, اس کے بارے میں کیا آیا ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سارا یہ اب لغ و ممکن ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو جس کے پاس میری حدیثوں میں سے ایک حدیث آئے وہ متقل اریکت ہی وہ اپنے تخت پر اپنے گدی پر بیٹھا ہو تیک لگا کر پکول بے نہ بے نہ کم کتاب اللہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب حجت ہے اللہ کی کتاب حجت ہے قرآن فما وجدنا فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما تو اللہ کی کتاب میں قرآن میں جو ہم حلال پاتے ہیں اسی کو ہم حلال مانیں گے وما وجدنا فيه حراما حرمناه تو ہم نے اللہ کی کتاب میں جسی چیز کو حرام پایا اسی کو ہم حرام مانتے ہیں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی aadmi aisa ایسا, ایسا کہنے لگے اپ نے اگے فرمایا ان نما ہر رسول اللہ کم حرم اللہ یاد رکھو کہ اللہ کا رسول جس چیز کو حرام کریں یہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ حرام کرے انما ماں ہر رما رسول اللہ کم حرم اللہ اللہ کے رسول کا حرام کیا ہوا بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا حرام ہوتا ہے اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا دوسرے محدثین نے بھی اور سیل جامع صغیر حدیث نمبر 2657 پر یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حرام حرام ہے چاہے قرآن میں ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہو وہ صحیح یہ حسن درجے کی حدیث ہونی چاہیے فرمایا فلا فلاں تن نے ہاں اللہ نے بات چیزیں حرام کی ہیں تم ان کا ارتقاب نہ کرو حرمتوں کو حرمتوں کو پامال مت کرو حدیث فلاں کے حرام کا ارتقاب مت کرو حرام میں واقع مت کرو واقع مت ہو حرام چیزیں مت کرو حرام مت کاؤ حرام مت پیو حرام مت پہنو حرام کماؤ مت حرام آمال زبان سے حرام بولو مت آنکھوں سے حرام کا کرو کانوں سے ہاتھوں سے پاؤں سے سارے محرمات سے بچو سارے اعضا کو حرام سے استمتا سے بچاؤ حرام لذتوں سے اپنے آپ کو بچا حلال کافی تمہارے لیے ہے چاہے وہ لذت حسی ہو یا معنوی ہو ان حرام لذتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اس اس تعلق سے ایک بڑی سخت حدیث ہے جو مناسب لگتا ہے کہ اس موقع پر اس کو بیان کیا جائے خصوصاً اس دور میں جس میں محرمات کے دروازے بالکل دونوں پٹ کھولے ہوئے ہیں صوبان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوام بے حسناتن جبال تہا متا میں تمہیں اپنی قوم میری امت میں سے بعض لوگوں کا حال بتاتا ہوں یا میں جانتا ہوں یا تو نیو جو قیامت کے دن بے حسنا بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے اتنی نیکیاں جبالی تہامت بی گن روشن نیکیاں اتنی جیسے تہامہ کا پہاڑ ہو اتنی زیادہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے قیامت کے دن جائے اللہ لیکن اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی ان تمام نیکیوں کو بکھری دھول بنا کے اڑا دے گا بے قیمت کر کے ان کو اللہ تعالیٰ بکھری و دھول بنا دے گا کالا سانو یار رسول اللہ صفح لنا۔ لنا اللہ نقو نمین ہوم و نُ اللہ عالم حضرت اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں ان کی صفت بیان کر دیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں کون لوگ ہیں وہ جملانا تجلیہ سے ہیں ہمیں ان کے بارے میں وضاحت سے بیان کیجئے ان کی ان کے بارے میں ہمارے لیے کوئی یعنی جانکاری میں کمی نہ رہے ان کے حال کو بالکل واضح بیان کر دیجئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہوں اور ہمیں علم نہ ہو اللہ نقم ہوم و نکھن اللہ علم ایسا نہ ہو کہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم ان میں شامل ہو جائیں بتائیے تو صحیح کہ ان کے ان کا حال کیا ہے اما اما ان نہ من آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے تمہاری ہی طرح کے لوگ ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے تمہاری ہی قوم میں سے ہوں گے خدون مین کمتون مین لکمت اخدون رات کا وقت وہ بھی عبادت کریں گے جیسے تم کرتے ہو ہوا آپ دیکھیے پہاڑ کے برابر نیکیا قیامت کے دن لائیں گے اور تم ہی میں سے ہوں گے اسی امت کے افراد ہیں اور تم ہی میں سے ہوں گے تمہاری طرح ہوں گے رات کی عبادت کرنے والے ہوں گے تاجد گزار ہوں گے لیکن ان کا حال کیا ہوگا ایک کمی ان کے اندر ہوگی اقوام انتحکو لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں جب بھی اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کا موقع ملے گا وہ کبھی ان سے باز نہیں آئیں گے وہ ان حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے یعنی یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں محرمات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی دیکھیے کسی سے گنا ہو جانا حرام کام کا ارتکاب کر لینا یہ فی نفسی ہی بری بات ہے لیکن ان لوگوں کا ایسا کیا حال ہوگا ایسی کیا برائی میں ہے کہ ان کی نیکیتنی بڑی, بڑی بڑی برباد کر دی جائیں گی یہ کون لوگ ہوں گے یہ صرف حرام میں واقع ہونے والے لوگ نہیں ہیں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے بڑے بڑے گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں سے ہوئے شراب کا گنا چوری کا گناہ یا اسی طرح سے یعنی حد اسلامی قائم کی زنا تک ہوا یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی حرام کی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اسی لیے الفاظ کیا ہیں ولا کے نہقوامن ادا خلو بار ان کے اور حرام کے درمیان اگر کوئی چیز نہ ہو تو ضرور وہ کر بیٹھیں گے بس قانون کے ڈر سے رکے ہوئے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روز سب کچھ کرتے ہیں رسمی عبادات کا اہتمام ہے زندگی میں وہ احکام تو چل رہے ہیں دین داری کے لیکن حرام چیزوں کے بارے میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جب تک ان کے سامنے رکاوٹ ہے رکے ہیں اور رکاوٹ ہٹ جائیں قانون کی دیکھنے والوں کی یا کسی طرح سے کچھ اور رکاوٹ اگر نہ ہو تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا وہ حرام کا ارتکاب کریں گے یعنی اللہ کا خوف مانے نہیں ہوگا کوئی اور چیز رکاوٹ ہوگی اگر وہ رکاوٹ نکل جائے تو وہ ضرور اس حرام کو کریں گے اللہ کے حرام کی پرواہ نہیں کریں گے ان کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دے گا لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے فرائض کا اہتمام ضروری ہے وہیں اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے اسی لیے کہا اقوام الداخلو مہاری میں شیخ اقبا نے یہی مانا اس کے کی ذکر کیا ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور الجام 5028. 5028. صحیح جام صغیر حدیث آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ تیسری چیز تھی نمبر ایک فرائض نمبر دو حدود اور نمبر تین محارم حرام چیز ہے نمبر 4 کیا ہے سکن اشیا اور احمد فلا تبحت چوتھی چیز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے بطور رحمت سکوت اختیار کیا بھول کر نہیں بلکہ تم پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس سے سکوت کیا فلا طبحت وانہ تو ان کی خود کوریت میں نہ لگو ان میں باریکیاں تلاش مت کرو ان کے پیچھے نہ پڑو ان کی باریکیاں نہ نکالو و سکانش رحمتم غیران <نِسْيَان> اب یہ چوتھی چیز ہے کہ وہ چیزیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں کوئی صاف حکم موجود نہیں ہے نہ ان کو حلال صفائی کے ساتھ کہا گیا ہے سراحت کے ساتھ نہ ان کو حرام سراحت کے ساتھ کہا گیا ہے اس کے بارے میں سکوت ہے اسلام ہے شر احکام میں جو اللہ نے نازل کیے ہیں ان میں سکوت ہے تو ان کے بارے میں کیا ہے اس تعلق سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور حدیث ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَال وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُونَ اور اللہ تعالی نے جس چیز سے سکوت اختیار کیا عفون تو وہ معاف ہے اس میں درگزر کا معاملہ ہے اس کے ارتکاب پر کوئی پکڑ نہیں ہے فق بلو اللہ عافیت ہو تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں تم کو عافیت دی اس عافیت کو قبول کرو یعنی جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا زبردستی اپنے اوپر حرام مت کرو اللہ لَمْ اللہ عالم یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے ثُمَّ <الْعَيَة> پھر آپ نے آیت پڑھی و مہن رب کا نسیا تیرا رب بھولتا نہیں ہے رب کا نسیا تیرا رب بھولتا نہیں ہے امام دار قطنی بزار اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور دو ہزار دو سو چھپن پر شیخل البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسکو تو جن چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے جن کا حرام ہونا بھی بیان نہیں کیا گیا اور حلال ہونا بھی بیان نہیں کیا گیا سراہت کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے ان چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی دلیل سے ان کا حرام ہونا واضح نہ ہو تو وہ چیزیں جائز ہیں جب تک کہ حرام ثابت نہ ہو جائز ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز استعمال کی کھانا پینا لباس وغیرہ جب تک کہ وہ حرام ثابت نہ ہو وہ جائز ہے یہ عبادات میں نہیں ہے یہ عبادات میں نہیں یہ مباحات کے بارے میں بات آ رہی ہے عادات کے بارے میں کوئی آدمی کہے گا دیکھو اس سے تو قاعدہ معلوم ہو گیا جب تک کہ منع نہیں جائز ہے تو پھر اپنی طرف سے ہم کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جلوس نکال سکتے ہیں بارہ ربیع الاول کا اور نہ جانے کتنے اپنی طرف سے درود گھڑ سکتے ہیں نہیں عبادات میں اصل منع ہے۔ کیوں حدیث ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في ديننا هذا ما ليس منه جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے جو پہلے سے اس میں نہیں تھا وہ ہے۔ جو ایسا کام کرے جو کرنے کو ہم نے نہیں کہا وہ ہے۔ تو معلوم ہے کہ کرنے والے کے لیے دلیل ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہا ہے اگر کہا ہے تو کر اگر کہا نہیں ہے تو مت کر تو وہاں کرنے کے لیے دلیل چاہیے لیکن چیزوں کے بارے میں کھانا پینا لباس اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں منع کی دلیل ہونا چاہیے اگر منع کی دلیل نہیں ہے تو وہ جائز ہے یہ, با, یہ قاعدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی بھولتا نہیں ہے اللہ تعالی کے بارے میں من علیہ السلام کا قول خود اللہ نے ذکر کیا لا يضل ربی ولا والنسا میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس عائد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فی کتاب لا يضل ربی ولا انسا کہتے ہیں یقول لا يختی ربی وال میرا رب نہ خطا کرتا ہے نہ بھولتا ہے اس کو ابن جری الطبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ من غیر نسیان اللہ تعالی بھولتا نہیں ہے بھول کے ایسا نہیں کہ اللہ تعالی بھول گیا کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالی نے فلاں چیز کا حکم بیان نہیں کیا کہ شکر کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں اب اس کے بارے میں شکر کے بارے میں یا فلاں چیز کے بارے میں نہیں آیا ہے مٹھائی کھا سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے شکر کا تو وہ حلال ہے کہ حرام اب یہ باریکی آدمی تلاش کرنے لگے جب تک کہ قرآن و سنت سے دلیل نہ ملے نہیں کروں گا تو اس طرح سے کریلے کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے ہیں عام کا ذکر نہیں ہے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اگر ایسی چیز ہے تو اس کا حکم کیا ہے اس حدیث میں ایک عام قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ جس کے بارے میں سکوت ہے ایسی چیز جس کے حرام ہونے کی صلاحت موجود نہیں ہے وہ جائز ہے جس کے بارے میں حرام ہونا معلوم نہیں ہوتا ہے وہ جائز ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ چیزوں میں علما نے سقاعدہ اخذ کیا کہ السل و فل اشیا العباح چیزوں میں اصل عباحت ہے چیزیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے سب کی سب چیزیں استعمال کرنا جائز ہے جب تک کہ ان کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ملے یہ قاعدہ ہے کہ جتنی چیزیں استعمال کی ہیں اس لیے بہت سارے بدت میں دلیل لانے والے حضرات کہتے ہیں یہ پلین میں سفر کرنا حرام ہے کہ حلال ہے یہ فلاں چیز گاڑی میں بیٹھنا ہے چیزیں استعمال کرنے کی سب کے سب جائز ہیں کیونکہ سکوت اس میں ہے اگر اس کے حرام ہونے کی دلیل ملے گی تب اس کو استعمال نہیں کریں گے ہاں عبادات میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے جب تک کہ دلیل نہ ملے وہ کرنا حرام ہے یہ دو فرق جو ہیں یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں دونوں سے ان کا قاعدہ ہم کو ملتا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں بعض جگہ پر اللہ کے لیے نسان کا ذکر آیا ہے اور بعض جگہ پر نفی ہے اس میں جمع کیسے کریں جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ سجدہ میں فرمایا نمبر چودہ میں فضوق و بیما نسی تم لکھا کم ہانسی نا کم وزوخا بلخلون سورجات نمبر چودہ میں اللہ فرماتا ہے تو چکھو قیامت کے آنے والے اس ملاقات کے دن کو جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس کے سبب آج تم عذاب چکھو اللہ سے ملاقات کا دن قیامت کا دن اس کو تم نے بھلا رکھا تھا تو اب چکھو اس کی سزا ان نا آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا انا نسی نا کم وزوق وادہ بلخل دی تم اور ہمیش گی کا عذاب اب چکھتے رہو تمہارے ان تمام برے اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں تم کرتے تھے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان نا نسی آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا تو یہاں تو بھلانے کا ذکر آیا اور وہاں پر حدیث میں یا جیسے آیت میں آیا کہ نصیحت تیرا رب بھولتا نہیں تو ان میں جمع کیا ہے اللہ تعالی کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے لیکن بھولنا عربی زبان میں بھولانا ترک کے لیے بھی آتا ہے چھوڑ دینا اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان نا نسی یقول ترک ناکم آج ہم نے تم کو چھوڑ دیا آج ہم تم پر رحم نہیں کریں گے آج ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے جیسے تم نے دین کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا تھا اللہ کو بھلا دیا تھا اللہ کو چھوڑ دیا تھا آج ہم نے بھی تم کو چھوڑ دیا ترک دیا یہاں پر کے معنی ترک کے ہیں اور عربی زبان میں نسان ترک کے لیے بھی آتا ہے تو یہ لغت میں اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے یہ تعویل نہیں ہے بلکہ عربی زبان کا استعمال ہے ہاں اللہ کے علم سے کوئی چیز نکل جانا اللہ بھولتا نہیں ہے ہاں اللہ کسی کو علم کے ساتھ چھوڑ دے اس کی مدد نہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھولنا یا بھولانا اس کو کہا گیا ہے جیسے کہ ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کوئی آدمی کہ اللہ نے بیان ہی نہیں کیا سارے پھلوں کے بارے میں کون سا پھل جائز ہے سارے پھلوں کی تفصیل نہیں آئی سارے کپڑوں کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا کہ سوتی کپڑا پہن سکتے کہ نہیں پہن سکتے اونی کپڑا پہن سکتے تو ہر ہر چیز کا ذکر نہیں کیا اللہ نے بعض کا کیا بعض کا نہیں بھی کیا تو کیا اللہ بھول گیا تو کہا کہ غیر انسیان اللہ تعالی بھولا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے جس چیز کا ذکر نہیں کیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ معاف ہے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں ہر ہر چیز کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ تفصیلات آ جائیں گی حرام محصور ہیں محدود ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا لیکن باقی چیزیں جو جائز ہیں, بہت زیادہ ہیں جس کا ذکر نہیں ہے, وہ جائز ہے. جس کا حرام ہونا ذکر نہیں ہے وہ جائز ہے یہاں کہا گیا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سکوت اختیار کیا یعنی اس کے بارے میں حکم واضح نہیں کیا یہاں پر سکوت کا مطلب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اسے حکم کو واضح نہیں کیا تو فلا ون ہا اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو اس کی زیادہ ٹوہ میں مت رہو اس کی تلاش میں نہ پڑ جاؤ باریکیاں ڈھونڈنے کے لیے اس کو کھود کوریت مت کرو اس کے لیے باریک بال کی کھال جیسے ہمارے کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا مت کرو اس, اس کے بارے میں زیادہ سوالات مت کرو تو کہا فلاں تبحیت ون یہاں بیجا تحقیق کے کیا معنی ہے کیا آدمی پوچھے ہی نہیں اس کو اس کے کیا مانا ہے علماء نے کہا اس کے دو یا تین معنی ہے ایک یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں اب تک کے حرام ہونا ذکر نہیں ہوا اس کے بارے میں پوچھ تاچھ مت کرو ہو سکتا ہے وہ حرام ہو جائے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یا اللہ تس الشیا ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر ان کے بارے میں حکم واضح کر دیا جائے تو تمہیں پریشانی ہو جائے تمہیں برا لگے قرآن ہاں اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں حکم آتا ہے اور تم پوچھو تو تمہیں حکم اس کا واضح کر کے بیان کیا جائے گا آف اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے تمہارے لیے عفو کا معاملہ کیا ہے واللہ غفور حلیم اللہ تعالی بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور حلم کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین اس سے پہلے قوم موسیٰ نے بھی موسیٰ سے پوچھا فأصبحوا بها کافرین تو جب حکم واضح ہو گیا تو انکاری ہو گئے اسورت المائدہ ایک نمبر 101-102 بہت زیادہ تفصیل اس میں ہو سکتی ہے کہ پوچھنا سے مراد یہاں کیا ہے مانگنا بھی ہوتا ہے سوال کرنا حکم کی وضاحت بھی ہوتی ہے آپ دیکھیے بچڑے کے بارے میں کیا کیا انہوں نے گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں کیا ہوا تفصیل پر تفصیل باریکی پر باریکی کیسی گائے ہونا چاہیے جس کو ذبح کیا جائے اور پھر جب حکم سارا واضح ہو گیا فربہ فیلون ذبح تو کر دیا لیکن حال ایسا تھا کہ ذبح نہ کرتے بڑی مجبوری سے دل نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ذبح کیا تو اس طرح کی کھود کرید کرنا جو آدمی کو بے عملی کی طرف لے جائے اور شریعت کی قیدیں بڑھتی چلی جائیں ایسی ایسی تحقیق سے منع کیا گیا ہے مثال کے طور پر ابو رضی اللہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہا اے لوگو اللہ تعالی نے حج کو فرض کیا ہے تو تم حج کرو فقال ایک آدمی نے پوچھا اکل عامن یا رسول اللہ اللہ رسول حج کرنا فرض ہے ہر سال فن آپ خاموش رہے یہاں تک کہ تین بار یہ بات کہی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نعم لوجبت. اگر میں کہتا ہاں تو یہ لازم ہو جاتا اور اگر لازم ہو جاتا ہر سال حج کرنا تو تم نہیں کر پاتے اس حدیث میں بھی اشارہ دیکھیے کہ فرض اللہ فرض کہا اس کو لیکن آگے کیا کہا لوجبت واجب ہو جاتا اگر میں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا ہے تو معلوم ہے کہ حج چھوٹا فرض سے چھوٹا تو نہیں ہو جاتا نا کہ پہلے فرض تھا آپ چھوٹا ہو گیا واجب ہو گئے تو فرض سے چھوٹا واجب ہوتا ہے تو پہلے فرض تھا آپ نبی کے بولنے سے کیا ہو گیا واجب چھوٹا ہو جاتا دونوں برابر ہیں فرض کا فرض ہی رہتا لازم ہو جاتا واجب کے معنی کیا ہے لازم ہونے کے تو اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا اور اگر ہو جاتا تو تم نہیں کر پاتے سم مقال پھر آپ نے فرمایا ماں ترخت کم جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں بیان نہ کروں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں بیان نہ کروں تم بھی اس بارے میں زیادہ تحقیق مت کرو جتنا بتایا اسی کو لے لو کمن کا نہ قبل کم بے قرتیس علیم و اختلاف اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی ان کا اپنے نبیوں سے بہت سوالات پوچھنا اور پھر اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا نبیوں سے بہت سوالات پوچھنا اور پھر سوال کا جواب معلوم ہونے کے بعد کچھ اور کرنا اور نبی سے اختلاف کرنا فعدہ امر تم بھی تم اور جب میں لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت بھر اس پہ عمل کرو وہ ادا نہ ہی تو کمان ہوں شعی ان وہ اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں چھوڑ دو اس کو اس چیز کو چھوڑ دو جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو تو یہاں بھی حدیث میں بات معلوم ہوئی کہ آپ نے حج کا حکم دیا یہ نہیں بتایا ہر سال ہے یا زندگی میں ہے حج فرض کیا ہے حج کرو صحابی نے کیا پوچھا ہر سال ہے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کو پسند نہیں کیا آپ نے جب ہر سال نہیں کیا ہے ہر سال نہیں کہا ہے تو زبردستی وہ قید لانا مناسب نہیں آپ نے کہا میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا کیوں اہل ایمان پر نبی کا حکم ماننا لازم ہے بلا شبہ آپ اللہ ہی کی طرف سے کہتے ہیں وما لیکن ادیب کے طور پر نصیحت کے طور پر آپ نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا ہر سال ہے کہ میں ہاں بول دیتا کرنا لازم نہیں ہوتا اللہ نے تو بتایا نا کہ رسول کا حکم ماننا لازم ہے تو اگر میں ہاں کہہ دیتا لازم ہو جاتا اور ہو جاتا تم کر پاتے اس کو نہیں کر پاتے اس کو. ہر سال حج کرنا کتنا مشکل کام ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دور دراز کے لوگ ہیں کتنا مشکل کام ہے آنا جانا اس اعتبار سے ورنہ حج کے احکام تو ہیں آسان لیکن ایک آدمی کے لیے ساری مشقتیں سفر کی برداشت کرنا وہ ساری چیزیں آدمی ہر سال بیمار صحت مند اور اس کے لیے موسم وغیرہ بدلتے رہتے ہیں کتنا مشکل ہو جاتا؟ تو کہا کہ جتنا بتایا اس کو لے لو تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ شرع احکام کے نزول کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے بیان کے وقت جتنا آپ بیان کر دیں اس کو قبول کر دو مزید سوالات مت کرو مزید سوالات مت کرو یہ بھی مانا اس کے علماء نے ذکر کیے اسی طرح سے شریعت کے معاملات میں جو سوالات سے جس سے منع کیا گیا ہے جس چیز کے بارے میں بیان نہیں ہوا ہے تو کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی مسئلہ پیش نہیں آیا اور فرضی سوالات بنا کر ایک آدمی اس کا سوال پوچھے کہ اگر ہم مریخ پر اگر چلے جائیں تو وہاں پر جوپیٹر پر یا کہیں جو بھی ہے جتنے بھی اس طرح کے یعنی پلانٹس ہیں وہاں جائیں تو قبلے کی کہاں نماز کدھر ہم پڑھیں ہیں میں جب چاند پہ جاؤں گا تو نماز چاند پہ تو کب جانے والا ہے ایسا سوال ڈھنگ سے اپنے محلے کی مزید میں تو پہنچتا نہیں ہے چاند پہ جانے کی بات کرا من صاحب اگر چاند پہ میں گیا تو نماز میں رخ قبلہ کہاں ہوگا رخ کہاں کروں نماز کے لیے تو چاند پہ کب جائے گا جب جائے گا تب پوچھنا وہاں کوئی نہ کوئی مولوی ضرور مل جائے گا تو ایسے سوالات کہ جو ابھی پیش نہیں آئے اور پیش آنے کے امکانات بھی نہیں ہے دیکھیے دو سوال ہیں پیش نہیں آیا لیکن یقینا پیش آ سکتا ہے پیش نہیں آیا اور آن پیش آنے کے امکانات کم ہیں دونوں میں فرق ہے جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ہم کرشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس وہ کلیل یعنی ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اب اگر ہم اس پانی کو پی لیں تو وضو نہیں کر سکتے اور اگر ہم پانی سے وضو کر لیں تو پھر پانی پینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں آپ نے کہا ہاں اس کا پانی پاک ہے یعنی وضو کے لائق ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار حلال ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں یعنی صحابہ نے ایک ایسا مسئلہ پیش, آ, پوچھا جو پیش آ سکتا ہے اور بلکہ عام طور سے آتا بھی ہے ایسا پوچھنے میں کوئی کوئی ممانعت کی نہیں ہے لیکن ایسے سوالات جو پیش نہیں آتے ہیں اور آنے کے امکانات بھی نہیں ہیں اس کا سوال جیسے کوئی آدمی پوچھے کہ فلاں کتاب میں بھی چیز ہے کہ اگر مان لیجیے ایک جہاز پر ہم ہوں اور جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پھر ہم جو ہے یعنی کنارے پہنچ جائیں اور اس کے بعد دیکھیں تو سارے لوگ مر گئے اور میں اور ایک عورت ہی وہاں پر ہیں تو اب ہم کیا کریں کیا ہم بغیر قاضی کے اور بغیر گواؤں کے نکاح کر سکتے ہیں وہاں پر جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوا ایکسیڈنٹ ہو کے دونوں کسی جزیرے میں پہنچے جزیرے میں جانے کے بعد ایک مرد اور ایک عورت ہی بچے دونوں اجنبی اس کی بیوی تو مر گئی دوسری عورت بچ گئی اور وہ دونوں مل کے اب بغیر قاضی کے بغیر کسی ولی کے بغیر کسی گواہ کے وہاں نکال کیا واقعی پیش آتا ہے ایسا کس کے ساتھ پیش آ ایسا اس طرح کے فرضی سوالات کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جس کے بارے میں بیان نہیں ہے اور وہ چیزیں پوچھنا ابھی واقعی نہیں ہوا اس سے بھی منع کیا گیا ہے. خارجہ ابن زید کہتے ہیں کا نا زئی ابن صابت کا نہاد الفقیح والمتفقیح میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سنت حسن ہے روایت نمبر 623 کہتے ہیں کہ زید بن صحابیت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں ان سے جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا کیا فتوہ ہے تو کہتے ہوا ایسا جو تم پوچھ رہے ہو واقعی ایسا ہوا کیا پیش آیا یہ واقعہ اگر کہا جاتا نہیں ابھی تک ہوا نہیں بس پوچھ رہے ہم لوگ تحقیق کے ل تو کہتے چھوڑو اس کو جب پیش آئے تب آنا دت یقون چھوڑ دو اس کو ابھی اس کو پوسٹپون کرو جب پیش آئے گا تب پوچھنے کے لیے آنا تو سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایسے مسائل کو پسند نہیں کرتے تھے جو فرضی سوالات ہیں ابھی تک ہوا نہیں کسی کے ساتھ اور ہوا تو کیا کرنا ایسے مسائل سے بھی منع کیا گیا ہے جب وہ پیش آئے گا اشتہار کیا جائے گا اسی طرح سے جن چیزوں کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے ان میں سے ایک وہ چیزیں بھی ہیں جو غیبیات میں سے خصوصاً اللہ رب العالمین کے بارے میں ہیں جن کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے خام خاں آدمی ان کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر جا فرد عبداللہ کہتے ہیں جا انس ایک آدمی امام مالک ابن انس رحمہ اللہ جو امام ہیں مدینہ کے ان کے پاس آیا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کہا کہ اے ابو عبداللہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا سورے سورے میں ہے کہا کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا کالا فما ری تو مالکن وجد موجود ہی میں مقالتی ہی کہتے ہیں کہ امام مالک کو غصہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے بڑھ کے کسی اور بات پر کوئی ایسا ان کی ناراضگی ان کی ہوئی ہو ناراض ہوئے ہوں ان کو تکلیف ہوئی ہو وہ یعنی ہوا ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اتنی بھاری بات پوچھ لی اس نے تو ان کی پیشانی پر پسینہ آیا. قال و اتر قوم و جے قوم نے سر جھکا لیے اور انتظار میں تھے لوگ کہ امام مالک کیا جواب دیتے ہیں ایک روایت میں کہ امام مالک نے بھی سر جھکایا اور پیشانی پر پسینہ آ گیا اور لوگ انتظار میں تھے کہ اب دیکھیں امام مالک کیا کہتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں کال فریا نے وہ کیفیت جو امام مالک کی تھی جو ایک یعنی غصہ یا ایک خوف کی کیفیت جو ان پر تاری ہوئی پسینہ پسینہ ہو گیا ایک دم وہ کیفیت جب چلی گئی تو امام مالک نے سر اٹھایا اور جواب دیا اور وہ جواب, جواب کیا ہے کہا القیف غیر معقول استفا کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو کہ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا اس کی کیفیت ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہے وال استفا امن ہو غیر مجھول ہاں فی لفظ, لفظ استفا یہ مجہول نہیں ہے عربی لغت میں اس کا ذکر ہے اس کے معنی علو کے ہیں تو یہ عربی میں آیا ہے لفظ یہ مجھول نہیں ہے لفظ معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت ہماری عقل میں آ سکتی نہیں والیمان بہی واجب اور استیوا پر ایمان لانا واجب ہے لازم ہے کیوں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے والسؤال عنہ بدعا لیکن اس کے بارے میں خود کرید کرنا اور اس طرح کے سوالات پوچھنا یہ بدعات ہے فَإِنِّي أَخَافُ أَن تَكُونَ بَالًا وَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم گمراہ ہو میرے نزدیک تم گمراہ ہو اور لوگوں کو کہا اس کو نکالو مسجد سے باہر اس کو مسجد سے باہر نکالو یہ گمراہ آدمی ہے شر اصول اعتقاد اہل سن والما میں اور اسی طرح سے العلوم میں امام ادھحبی نے اور امام اللہ علائی نے اس کو روایت کیا ہے مختصر العلوم روایت نمبر 132 تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ سلف اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں کیفیت اور اس طرح کی باریک بحثیں کلام علم کلام کی بحثیں نکھڑی جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں آئی ہیں تو جس کے بارے میں سکوت اختیار کیا وہ کئی طرح کی چیزیں ہیں ایک تو وہ چیزیں جو پیش نہیں آئیں وہ, وہ بھی جو ہیں اس پہ بحث کرنا پھر اسی طرح سے اللہ کے صفات کے بارے میں بحثیں کرنا جن کا تذکرہ قرآن سنت میں نہیں ہے یہ ساری چیزیں منع فلا عنها اس کے بارے میں زیادہ تحقیق مت کرو خود کرید مت کرو باریکیوں میں مت جاؤ یہاں یہ بھی مراد ہے اور ایک وہ چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال و حرام کے تعلق سے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان نہیں کیا ہے ان کو حرام قرار نہیں دیا ہے تو ان کو اللہ کی طرف سے آفیت مانگو مانو اور وہ چیزیں جائز ہیں لیکن یہاں ایک اور نقطہ یاد رکھنا آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک اور بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کیا ہر وہ چیز جائز ہے جس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن سنت میں نہیں ہے یہ بات بھی معلوم ہونا ضروری ہے ضروری نہیں کہ وہ جائز ہو وہ حرام ہو سکتی ہے اگرچہ اس کا سراہت سے حرام ہونا مذکور نہ ہو اگرچہ اس کا حرام ہونا مذکور نہ ہو لیکن عمومات کے تحت وہ چیز آ سکتی ہے کہ عام طور سے عام قاعدے کے تحت جس کو ذکر کیا گیا ہو اس عام قاعدے کے تحت وہ حرام ہو سکتی ہے جیسے یعنی ایسے ایسے جانور جو ہیں عمومات کے تحت ہم کو قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ جو یعنی ناخنوں سے چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں ایسے جو ہیں جاندار حرام ہیں یا اسی طرح سے نکیلے دانت والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے ہر ہر جانور کا نام لے کے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ شیر حرام ہے چیتا حرام ہے فلاں حرام ہے اس کا نام لے کے بیان نہیں ہوا تو کوئی آدمی کہنے لگے تو شیر کا تو ذکر ہو رہا اب اس میں آیا نہیں لہٰذا ہم شیر کھا سکتے ہیں تو شیر کا ذکر نہیں آیا لیکن ایک قاعدہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ نکیلے دانت سے چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور جو ہیں یہ حرام ہے تو یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری کہ نام اس کا نہیں آیا لیکن اس کا وصف آیا ہے تو بعض اوقات اوساف کی بنیاد پر بھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے کوئی آدمی کہے کہ ڈرگز حرام نہیں ہے شراب حرام ہے یا فلان چیز جو ہے بیئر حرام نہیں ہے اور فلانی وسکی کوئی شراب کا نام لکھے کہ وہ حرام ہے خمر اس میں آتا ہی خمر اس کو نہیں کہ حدیث میں آیا کہ کل مسکرن خمر وہ کلو خمر حرام ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی چیز کا بےآینی ہی ذکر نہ ہونا اس کو حلال نہیں کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قاعدہ شریعت میں ایسا ہو جس قائدے کے زمن میں آ کر وہ حرام ہو جاتی ہو یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے تفصیل سے کہ بعض چیزیں بطریق شمول آ جاتی ہیں بعض طریقے چیزیں ایسی ہیں جن پر تمبی موجود ہیں جسے مثال کے طور پر ماں باپ کو مارنا پیٹنا قرآن میں حرام نہیں کیا گیا ہے. لیکن ماں باپ سے اف تک کہنا منع کر دیا گیا فلا تق اللہ افن ولا تنہر ہوما ماں کو اف تک مت کہو ان کو جھڑکو مت تو یہ منع کیا گیا پٹائی کا ذکر نہیں آیا وہ آدمی کہتے اس میں صرف جھڑکنا منع ہے اور اس میں صرف اف کہنا منع ہے اس میں اف کا لفظ منع ہے گالی دینا منع نہیں ہے یا ان کو مارنا پیٹنا منع نہیں جہالت ہے یہ. جب اف منع ہے تو اس سے بڑی چیز گالی دینا اور اس بڑی چیز مارنا پیٹنا اولا وہ منع ہوگا کہ چھوٹی چیز کو ذکر کیا گیا کہ یہ منع ہے تو اس سے بڑی چیز اپنے آپ منع ہوگی تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہیں اور بعض چیزیں یعنی قیاسن معلوم ہوتی ہے کہ ایک چیز جو پچھلے زمانے میں واقع ہوئی جیسے شراب خمر ہے لیکن آج جو, جو لوگ دھواں بنا کے ڈرگز لیتے ہیں یا انجیکشن کے ذریعے سے ڈرگز لیتے ہیں کام پیا تھوڑی اس کو تو اس سے نشہ آتا ہے چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ دھوئیں والی ہو چاہے وہ چبانے والی ہو یا چاہے وہ ڈرنک ہو اتنی جتنی بھی قسم کی شرابیں ہیں خمر ہے اس میں اصل علت نشہ ہے تو چاہیں اس چیز کا ذکر قرآن و سنت میں نہ ہو وہ چیز حرام ہوگی اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ حدیث بہت سارے قواعد کو بیان کرتی ہے اور اس میں بہت ہی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں فرائض حدود محرمات اور پھر اس کے بعد مسکو تنائان ہو جس کا ذکر نہیں آیا تو یہ چار بنیادی قائدے شریعت کے سارے احکام آپ دیکھیں اسی کے میں میں آتے ہیں اور اس حدیث میں ان سب کو جمع کیا گیا ہے اللہ رب العالمین ہم کو دین کا صحیح حاصل کرنے کی توفیقہ فرمائے اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ مزید اور حدیثیں ہیں جو زہد سے متعلق ہے یا اسی طرح سے ایک دوسرے کو غرب پہنچانے سے متعلق ہیں انشاءاللہ ان حدیثوں کا ہم مطالعہ کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیقہ جزاکم اللہ خیر جزا اللہ رب شیخ محترم کو جزا خیرہ فرمائے اور ان تمام قیمتی اور علمی اور کتاب و سنت اور سرف سالین کے نحج اور عقیدے کے مطابق کی ہوئی تمام گفتگو کو اللہ تعالی شیخ کے میزان اسنات میں جگہ نائز فرمائے اللہ ابامن شیخ کا سایہ تادر قائم رکھے اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے جیسا کہ شیخ نے اعلان بھی کیا ملاقات ہوگی اور میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ خود شریک ہوں دوست احباب کو بھی شریک کریں اتنی قیمتیں باتیں معلوم کرنے کے لیے کئی کتابوں کا آپ کو ہم کو مطالعہ کرنا پڑے گا اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دلجمی اور سکون کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس طرح کے علمی درست میں شرکت کریں تاکہ علم اضافہ ہو اور اس نیت سے کہ اللہ رب الامین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے انہی چند باتوں کے ساتھ مجلس کے اختتام اور یعنی اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اور آنے والے تمام درست میں آپ لوگ ضرور شرکت فرمائیں گے اللہ رب الامین ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق جامن ذاکم اللہ خیر شیخ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے وجزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام>